نمبر له سو في الاسلام لأن تماما نسب للأب والجد وضيط طرحهم الله ألحق الواحد بالمسنى كم أرضى مذهبه في التعريف ومن أسلم بنفسه لا يكون قفا لمن له أبو واحد في الإسلام لأن التفاقرة فيما بين المغالب الإسلام والقفاءة في الحرية نظيرها في الإسلام في جميع ما ذكرنا لأن الرقاء أثر القفري مطير معنى الظل فينطب رفيد من القفاءة <تصفيق> इस बारे <coughs> मवाली और, मवाली का माना है यहां पे अजमी लोग जमाती है आज जो अरब के इलावा अरब उनको कहा गया मवाली यानी आज अजमी लोग इस्लाम तो جس کے دوا جن اہو نمل اقفا جس کے دو یا دو سے زیادہ اباؤ اجداد مسلمان ہو مثلاً باپ مسلمان ہو دادا بھی مسلمان ہو اور بھی مسلمان ہو یہ مانا اس کا دو یا دو سے زیادہ آباؤ اجداد مسلمان ہو وہ اس شخص کا سکتا ہے جس کے بہت سے اباؤ اجداد مسلمان ہو اومل اقفا یعنی نمن تو وہ سے ہوگا یعنی بن سکتا ہے اس کا جس کے ابا مسلمان ہوں یعنی باپ بھی مسلمان دادا بھی مسلمان پردادا بھی مسلمان کردہ بھی مسلمان سارے مسلمان رحم اسلم او لہو ابو واحد اسلام بے لہو ابوا نفل اسلام اور جو شخص اکیلا مسلمان ہے اکیلا ہی مسلمان وہی مسلمان ہے اس کا باپ دادا دا سب کافر ہیں او لہو ابو واحد ان اس کا ایک ہی اب مسلمان ہے پر مسلمان ہے اور اس کا باپ مسلمان ہے لا یتو نقف پن لمن لکھو اباوانی اسلام تو وہ اس شخص کا کف نہیں بن سکتا کہ جس کے دو باپ دادا مسلمان ہوں یعنی باپ بھی مسلمان ہو اور دادا بھی مسلمان ہو ایک شخص کا صرف باپ مسلمان ہے اور ایک شخص کا باپ اور دادا مسلمان ہے جس دونوں ہم پلہ نہیں ہیں ان میں برابری نہیں ہے کیونکہ ایک کی دو نسلیں مسلمان ہیں اور ایک کی صرف ایک ہی نسل مسلمان ہے تین اسلام کیونکہ مواد کے نام سفر کرنے والی چیز وہ اسلام ہے یعنی کے درمیان جو ہے وہ کفاط کا مدار اسلام کے اوپر ہے اسلام کے اعتبار سے ان میں برابری ہوگی اسلام میں دیکھا جائے گا کہ کتنی پشتے اس کی مسلمان ہیں تب ان میں کفاط کا اعتبار ہوگا مزید ہوا اور آزادی کے اندر کفاط وہ بھی اسی کی نظیر ہے اسلامین جس طرح کے اسلام کے اندر دیکھا گیا ہے مسلمان ہونا کسی طرح کے اندر بھی یہ چیز دیکھی جائے گی کون آزاد ہے اکیلے آزاد ہے یا باپ دادا سمیت آزاد ہے تو دیکھا جائے گا اس کے اندر بھی بےمی یہی سوچتے پہنیں گی ساری کی ساری ایک آدمی کا باپ آزاد ہے ایک خود آزاد ہے وہ اس آدمی کا کچھ نہیں ہو سکتا جس کا باپ بھی آزاد ہے دادا بھی میرے کام کرنے اثر اس کے دیکھ رکیت جو ہے یہ اوپر کا اثر ہے اور نسل کام ہوتا ہے باپ و دادا کے ذریعے رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایک یعنی اگر کسی کا باپ مسلمان ہے اور اس کے مقابلے میں ایک انسان کا باپ بھی مسلمان ہے دادا بھی مسلمان ہے تو یہ دونوں ہم پلّہ بن سکتے ہیں تو پھر چل سکتا ہے تمام محمد خود تاریخ کا مشہور مذہب ہے یہاں کا ترجمہ کرنا اور یعنی آزادی تمام سوتے میں یعنی جو ہم نے ذکر کی ہیں اور یہ کفا سے اسلام کی نظیر ہے مفید معنی دلی اور اس کے اندر کا معنی ہے پہلا قبر حکم لہذا حکم گفات میں برابری کے حکم میں اس کا استعمال کیا جائے گا بالکل آسان کا مسئلہ ہے اس میں یہ سنجھا دیا گیا کہ پہلے جو کہ ہم نے کل پڑا تھا کہ درمیان میں تفادل نہیں ہے ایک دوسرے کو خبریں دینا جائز نہیں ہے محمد رحمت اللہ علیہ نے خاندان خلافت کو ایک درجہ جو ہے وہ فضی الدید تھی یہ خاندان خلافت کے افراد ہی خاندان خلافت کی عورتوں سے ٹکا کر سکتے ہیں ان کا کف بن سکتے ہیں اور نہیں جو بن سکتا عام تریشی نہیں بن سکتا یہ محمد رحمت اللہ کا ایک قول تھا تو آج بات ہو رہی ہے ادمیوں کی کل عرب کی بات, آج کی بات ہے جو غیر عرب ہے ان کی بات ہے اور غیر عرب میں کف کا جو مدار ہے وہ اسلام ہے یہ دیکھا جائے گا کس کے کتنے نصب جو ہیں وہ ایمان والے ہیں اسلام والے ہیں تو یہ مطلب ذکر کر دیا اگر کسی کے باپ اور دادا مسلمان ہیں اور اس کے مقابلے میں کئیوں کے بہت سارے آباء اور زاد مسلمان ہیں تو وہ برابری ان کے اندر ہو سکتی ہے, ہے باپ اور دادا کی وجہ سے اور اگر کسی انسان کا صرف باپ مسلمان ہے اور اس کی ایک کا باپ بھی مسلمان ہے دادا بھی مسلمان ہے تو یہ دونوں ہم پلا نہیں بن سکتے اس میں امام اب یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نہیں یہ بھی ہم پلہ بن سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ امام وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی میں کوئی شاہد شریک ہو جائے شہادت دینے والا کوئی شاہد ہو تو اس کا باپ اس کے والد کا نام لینے سے ہی صرف گواہ کی شخصیت متعارف ہو جائے گی اس کی پہچان ہو جائے گی دادا کا نام ذکر نہ بھی کریں تب بھی اس گواہ کا صرف والد کا نام لے لیں تب بھی گواہ کی پہچان ہو جائے گی یا کا دیتا ہے دادا کا نام لینا ضروری نہیں ہے جی لیکن ترسین رحمت اللہ علیہ امام رحمۃ اللہ علیہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں لواہی کے معاملے میں بھی جو شاہد ہوگا والد کا نام لینا ضروری ہے اور اس کے دادا کا نام لینا بھی ضروری ہے تو اس اختلاف کی بنا پر یہاں بھی اختلاف ہو گیا امام رحمۃ اللہ علیہ کا اور اللہ علیہ کا امام نے اپنا مضر کے مطابق اپنے مشہور قور کے مطابق بیان کر دیا کہ ایک کا صرف والد مسلمان ہے اور اس کے مقابلے میں ایک کا والد بھی مسلمان ہے اور زیادہ بھی مسلمان ہے تو یہ دونوں ہم پلّہ ہو سکتے ہیں لیکن ترکار ملا کے نزی ایسا نہیں ہے اور ایک شخص جو ہے وہ تنہا مسلمان ہے اور اس کے مقابلے میں ایک وہ ہے کہ خود بھی مسلمان ہو آدمی اور اس کا والد بھی مسلمان ہو تو یہ دونوں ہم پلہ نہیں کہلا سکتے کیونکہ اسلام ہی آجم کے نزدیک مدار ہے جی اس کا بہرحال اس کفات کا اعتبار ہوگا اس کو دیکھا جائے گا اسلام کے اندر برابری پیشی جائے گی بلکفا آپ کو نظیر حکومت اسلام اسی طرح قرریت کے اندر یا حیثیت کے اندر بھی کفات متبر ہوتی ہے مثلا دیکھا جائے گا تو کوئی اگر کوئی آدمی اپنے باپ دادا سمیت آزاد ہے تو وہ اس شخص کا کف بن جائے گا جو با جس کا باپ دادا پر دادا وغیرہ آزاد ہے اسی طرح اگر کوئی انسان صرف اکیلا وہی آزاد ہے اس کا باپ آزاد نہیں یا دادا آزاد نہیں تو وہ اس شخص کا کف نہیں بن سکتا کہ جس کا باپ بھی آزاد ہو دادا وغیرہ بھی آزاد ہو کہ بالکل وہی اسلام کے مسئلے کے اوپر اس کو قیاس کریں گے وہ بھی اشارے کا سر इसी तरह रेपियत के अंदर भी कुफ का इतबार होता है और वैसे भी रिपियत में जिल्जत का माना मौजूद होता है जीतरी का माना है इसलिए वहाँ से भी कफरात का एतबार करेगी हर हाल के अंदर तो ये बात सामने आ गई के कुफी बराबरी हम पल्ला होना एक दर्जे का होना इन मसाइल का बयान चल रहा था जिनमें से हमने पढ़ा अब तक के کفا نکاح میں معتبر ہے پہلے بھی یہ بات پڑھی ہم نے کہ اس کا اعتبار کیا گیا ہے نکاح کے اندر شریف نے اس کا اعتبار کیا ہے اس کو مد نظر رکھا ہے کہ برابری ہونی چاہیے زوجین کے اندر پھر ہم نے پڑھا کہ نصب کے اندر اس کا اعتبار کیا جاتا ہے قریش قریش کے ہوں گے عرب عرب کے اف کہلائیں گے اور پھر دوسری بات ہم نے پڑھی ادمیوں کی ادمی بھی ایک دوسرے کے کف بن سکتے ہیں لیکن ان میں اف کا جو دار ہے وہ اسلام ہے کون اسلام لانے نے شفقت کر دیا کس کے باپیدہ مسلمان ہیں کس کے نہیں ہیں اسی طرح حوریت کے اندر بھی کون اکیلا آزاد ہے کس کے باپ دادا آزاد ہیں تو یہ مسائل ذکر ہو گیا آگے مسئلہ ہے جی. اسی طرح شفاق کا اعتبار دین کے اندر بھی کیا گیا ہے دیا نات یہاں پہ ہرایہ نے مراد یہاں پہ لوگوں کے اندر جو معنی ہوتا ہے وہ دینداری یعنی احکام دین کی پابندی دین داری کا بھی اعتبار ہے توفات کے اندر یہ توفات میں دینداری بھی معتبر ہے اس کا ترجمہ ہوگا قول و یوسف رحمہ اللہ تعالی و اور یہ صحیح پول کے مطابق حضرت حضرات کا قول ہے یہ دینداری کا اعتبار کیا جائے گا دینداری کو دیکھا جائے گا تفات میں فاخری اس لیے کہ دینداری یہ اعلیٰ مفاخر میں سے ہے یعنی اس میں تو اور زیادہ بڑھ کے سفر کیا جاتا ہے جیسے کہ عام طور پہ چار آدمی بیٹھے ہوں ان میں سے کہتا ہے کہ یار میرا بچہ ماشاءاللہ حافظ حاطل قرآن ہے وہ عالم دین بھی ہے وہ مفتی بھی ہے تو یہ کیا کر رہا ہے جس کے اوپر لوگ روپے پیسے روپے جا پہ فخر کرتے ہیں مالداری پہ فخر کرتے ہیں لیکن سب سے اعلیٰ چیز جس پر فخر کیا جائے وہ دینداری نہ سکی اور عورت کو آ دلائی جاتی ہے شوہر کے فاسق ہونے کی وجہ سے نقلی ہی <coughs> کیا عورت کو شوہر کے گھٹییا نقب والا ہونے کی بنسبت شوہر کے فاسق ہونے کی وجہ سے زیادہ آڑ دلائی جاتی ہے ایک ہے کہ مرد کا نقل گھٹیا ہے یہ کم آر کی بات ہے اس کی بنسبت کے شوہر کیا ہو ہو دینداری نہ ہو دین, ہو, میں دین عمل نہ کر رہا ہو تو یہ زیادہ باعث سے آ رہا عورت کے لیے اس لیے اس کا اعتبار کیا جائے گا کہ دونوں دیندار ہوں تو سب ٹھیک ہے جس ہو جائے گا مگر نہ اگر دینداری نہیں ہے تو پھر معاملات خراب ہوں گے جو آگے جا کے اس دباجی زندگی میں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے محمد رحمۃ اللہ علیہ کہ محفوظ میں دینداری متبر نہیں یعنی اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کیوں امور فلاط ناقام آ رہے گی اس وجہ سے دین داری کا تعلق احکام دین کی پابندی احکام دین کو ماننا یا نہ ماننا اس کا تعلق عمر آخرت سے ہے یہ آفرت کے گاؤں میں سے مل جائے گی آخرت میں فلاطبنا دنیا آ رہے گی اس کے اوپر دنیا کے احکام کو نہیں کھڑا کیا جائے گا جساں ایک صورت ہے اللہ ازاکان جسہ ہو کہ اگر شوہر ایسا ہو اس کے اوپر تالیاں بجائی جاتی ہوں یعنی اس کا حال ایسا مجموعہ والا, والا ہو کہ لوگ اس کو دیکھ کر تالیاں بجاتے ہیں جاتا ہو اور نشے کی حالت میں دھکیل دیا جاتا ہو اور بچے اس کے ساتھ کھیلتے ہوں اس کو مارتے ہوں اس کا مذاق اڑاتے ہوں یہ اللہ کو کیونکہ ان چیزوں کے ذریعے سے وہ زلی ہو چکا ہے تو اگر یہ چیزیں ہیں کسی مرد کے اندر تو پھر عورت اور مرد میں دین داری کا اعتبار کیا جائے گا بس دیگر نہیں امام محمد رحمت اللہ علیہ اس اختلاف کرتے ہیں تو اب یہ بات سامنے آئی کہ دیانت میں بھی یعنی دین داری میں بھی کفات کا اعتبار ہے کفات معتبر ہے دیکھا جائے گا کہ جن کا ہم نکاح کر رہے ہیں مرد اور عورت کا تو ان میں دین داری کس حد تک ہے اس کا اعتبار ہے شیخان رحمۃ اللہ کے جی شیخان رحمۃ اللہ کے اور جنہیں محمد رحمۃ اللہ علیہ اس کا اعتبار نہیں کرتے وہ فرماتے ہیں کہ یہ عمر آخرت میں سے ہے آخرت میں جو بھی اگر وہ نئی کمال کرے گا بات کرے گا اس کی سزا اس کو آخرت میں مل جائے گی اگر دنیا کے احکام کو اس کے اوپر لاگو نہ کیا جائے یعنی نکاح کے معاملے کے اس کے اوپر نہ اٹھایا جائے مگر میں تو اس طرح امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معاشرے میں نکاح کی شرح بہت کم ہو جائے گی ظاہر دینداری میں کچھ پورا آج کل کے دور کے اعتبار سے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے لیکن کیونکہ شہزان رحمہ اللہ کی نظر وسیع ہے بڑی نظر ہے ان کی فراست زیادہ ہے تو ان کے قول کا اعتبار کیا جائے گا مقت بھی یاد رکھیے گا اس لیے زیاد میں دین داری میں تفاق کا اعتبار ضرور رکھا جائے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان اگر نصب کا دھٹیا بھی ہو مثال کے طور پہ ذات کا نائی ہو یا جراہا ہو کوئی بھی ہو تو اگر اس سے کسی اور شادی ہو جائے تو وہ اگر وہ اپنے مال کماتا ہے مالداری اس کے پاس زیادہ ہے اور دین داری بھی ہے اس کے پاس تو لوگ تانا نہیں دیتے اور کیونکہ کس سے شادی ہو گئی لیکن اگر شوہر جو ہے وہ کس کو فضور میں مبتلا ہو بدکاری میں مبتلا ہو تو پوری عمر شوہر کو تانے ملتے ہیں کہ تیرا شوہر ایسی ہے تیرا شوہر ایسی ہے ح شہنم اللہ پرماتم کے لیے کفات کے اندر دینداری بہت بڑھ ہے جی اس دور میں دیندار ہونے کا معیار کیا ہوگا دیکھیے جو بظاہر اب تو وہ معیار نہیں رہا جو ان حضرات کے زمانے میں تھا بالکل یاد رکھیے گا بالکل بڑا اچھا سوال کیا آپ نے <coughs> اب تو بات یہ ہے کہ ہم نے سے جو دیندار ہیں ان کا بھی دینداری پہچاننا بہت مشکل ہے یہ تو گیا میں نہیں کہا سکتا یہ دیندار لوگ ہاں گاہلی شکل و صورت دیکھ کے کہا جا سکتا ہے کہ یہ دیندار ہیں گاڑی رکھی ہوئی ہے پکڑی پہنی ہوئی ہے نماز میں آتا ہے جاتا ہے مسجد میں آنا جانا ہے یاد رکھیے گا آج کے دور میں جو لوگ علما کے پاس بیٹھتے ہیں جو لوگ نیک مجرسوں میں شریک ہوتے ہیں جو لوگ نماز کے پابند ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ مسجدوں میں ان کا آنا جانا ہے قرآن کے ساتھ ان کا لگاؤ ہے علماء کے ساتھ ان کا تعلق ہے تو یاد رکھیے گا کہ ان میں دینداری ہے جی ہاں اور جو لوگ مسجد سے بالکل بھی کٹ چکے ہیں جی کبھی دینی محافل میں دینی مجلس میں ان کا جانا ہوا ہی نہیں ہے کبھی ان کی से سے کوئی ذکر وغیرہ اس سے وقار سننے کی گوبر تک نہیں آئی ہے یاد करना گا कि इन یہ کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کا دین داری سے تعلق بہت کم ہے جی है آج کے زمانے میں نیا پہچانا ہے تو یہی پہچانا جائے ان کے حلقۂ احباب کو دیکھا جائے وہ کس گردش میں ہیں زمانے کے حوالے ساتھ میں وہ کن کن چیزوں میں مبتلا ہیں ان کے دوست احباب کیا کرتے پھر رہے ہیں کن لوگوں کے ساتھ ان کی دوستی ان ان ہے ہاں یہ دی چیزیں دیکھی جائیں گی تو اگر اچھے احباب ہیں مسجد میں آنا جانا ہے ایک آداد کے پابند ہیں اعمال کے پابند ہیں تو یاد رکھیے گا کہ دینداری ان میں ہے تو اگر ان چیزوں کے پابند نہیں ہے تو پھر سمجھ لیجیے گا کہ دینداری کی شرائط میں بہت کام ہے <coughs> ہاں <coughs> ایک شخص کا اگر ظاہری گلیا دین کے مطابق نہ ہو جیسے سنت کے مطابق گاڑی لباس وغیرہ یہ سوال کیا یاد رکھیے گا ایک شخص کا ظاہری بلیا اگر دین کے مطابق نہیں ہے تو وہ پھر وہی بات ہے بل تو ولاکن اسلم تو یہ دعویٰ تو ہے کہ ہم ایمان لے آئے لیکن ان سے کہو تم نے صرف اسلام لے کر آئے وہ ایمان ہی لے کر آئے کہ مسلمان تو وہ ہے لیکن اس کے اندر ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا یاد رکھیے گا یہ ظاہری ضروریا ایسا نہیں ہے کہ وہ اسلام تو لائے مسلمان تو کہلائے گا لیکن ابھی ایمان اس کے اندر پیور نہیں ہوا جی. تو لیکن اس کا مسجد میں آنا جانا بھی ہے جتنا کہتا ہے کہ ان فلاد تنہا میں خدشہ ایل کہ نماز انفری جو ہے وہ بے حیائی برے کاموں سے روک دے گی اگر اس کا مسجد میں آنا جانا ہے تعلق ہے علما کے ساتھ جوڑ ہے اس کا تو یقیناً ان شاء اللہ اس کے ظاہری ہونے میں بھی چینج ضرور آئے گی ایک نہ ایک دن تو سمجھ لیجیے کہ اعمال کے اوپر, اس اس کے آمال کے اوپر کہ وہ نماز مدد سے پڑھ رہا ہے پابندی کر رہا ہے تو اس میں دین داری کی کچھ نہ کچھ کش رمت موجود ہے صحیح yeah. اس کو بالکل دین سے الگ نہیں کر سکتے البتہ محتاط رہنا چاہیے احتیاط اسی میں کرنی چاہیے کہ جو وزا قطا کا پابند ہو شکل و سورج کی ظاہری وہ دین کے مطابق ہو اس کو ترجیح دینی چاہیے دیگر اگر دستیاب کے باوجود بھی ہو گیا تلاش کے باوجود بھی اگر کو نہیں ملتا لیکن ایسا کوئی مل جاتا ہے کہ جس کا مسجد میں آنا جانا لگا رہتا ہے قرآن کی کرتا ہوا نظر آتا ہے دینی محافظ میں بیٹھا ہوا نظر آتا ہے تو پھر اگر اس کا بھی انتخاب کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرض نہیں ہے امید ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ان شاء اللہ کا حیا تیز ہو جائے مگر میں ابن کوشش یہی ہونی چاہیے محتاط یہی ہے کہ سب سے پہلے اس کا ظاہر میرا دین کے مطابق ہو اس کو ترجیح دی جائے یہ بات ہوگی بطورت یعنی دینداری میں کفات کا اعتبار ہے آگے بطور مال فلم کے اندر بھی کفات معتبر ہے اس مطلب کو انشاءاللہ سے ہم کل کریں گے